مریض بکار مسلح چاقی خن نا اور واپس کرو خبیب کریں مریض نہ حکم دریض کیوں نہ حکم دریض کی فرم بان پیش ہو نہ صفائی اکڑا مریضوں پک فردان بانے پیچھے بکاروں سے صفائی بھی کی جدید حکم مریض کیوں مریض خنو زیر حادثہ اس سے تم سری دے قریبا کی ہونا نقل قیدا بحر ابتا بند نوخر خب الساجوائی شی دان شروع بخاری کی لگی تب سیری روات رہی غد و رجے خبیب رد نولی وقان خبیب ہوارس عامر جنگ بدر کے نتل کل ہارس نامر فارد بدلی داغ سلفار دی واغس بنی لہجانسن کے اشور خرم اشور الحرم کے لیے کفارم داغ عزت کا قتل اجاز خبیب دیر دی سرا دی نو کو و و دی دی خبر سے فوجت خبر دے ناس دا, پی دا, دا, دا سابت نفارة تصبيت دلغي واقعي دي استعاري دي موسى دلور ده قال ابود ورواح هذا الحصة شعب بن ابي حنزال الظهري قال اخبرين وبيض اللہ بن عیاس ان امنت الحارث اخبرتو موسى تقویت دلغي واقعي دي قال استعارد موسى دفورات دبورانوك ها انهم حین اجتمعو زامن د حال سكردي جمش اتفاقين لقد ته استعارا منها موسى استحدد بها فارثنا